بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمۃ الحمد اللہ ومد وعلّم و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ وٹرف اور باقی بادشاہ باقی تمام سامین سمین برادر سب کو شروع سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تینتیس آج آپ حضرت وبارکان تک پہنچا رہا ہوں اور چونکہ ہمارے درست اس مقدس کتاب کے اندر موجود دعاؤں کی مختصر توضیع اور تشریح ہے تو اس میں آج ہماری دعا جو ہے اس سے پہلے اذان سے پہلے پڑ جانے والی دعائیں اور خدا اذان کا ترجمہ توجہ ہو گیا ابھی اذان ختم ہونے کے بعد اذان پڑھ چوننے کے بعد جو دعا پڑی جاتی ہے مشہور و اس دعا کے آج مختصر توضیع اور مبارکانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ترجمے کے ساتھ تو شاید دعوت شری میں فرمایہ اذان جو ہے چاروں پانچواں نماز جو ہے ہاؤ جمعہ کی نماز جو بھی نماز ہو جس نماز کے لیے بھی اذان دیا جائے اور جب بھی اذان دیا جائے تو اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا سنت ہے ہاں جی اس دعا کے پڑھنا سنت ہے اور اس دعا میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ رتبہ اور درجات کی بلندی کے لیے دعا ہے اور, اور, اور آپ کو جو ہے امت کے لیے شفیع قلا دینے کا اللہ درگاہ طبع تعالیٰ کے درگاہ میں دعا ہے ہاں جی کیونکہ قیامت میں جو ہے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو اس نفسہ نفسی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی شفاعت کا مقام عطا فرمائے گا تو اسی شفاعت کے مقام کے حوالے سے کے بارے میں یہاں دعا موجود ہے اس دعا میں تو اس دعا کا نتیجہ ہمیں قیامت میں نکلے گا کہ جب ہم تمام امت دعا کرتے رہیں گے اللہ پیارے نبی کو جو مقام محمود عطا کرے ان کو ہمارے لیے وسیلہ وسیلہ قرار دے دے ہاں ہماری شفاعت کا وسیلہ قرار دے دے تو اللہ جب امت کی دعا کو قبول فرمائے گا تو یقینا جو امت ساری اب یہ دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے امت کی دعا کو قبول فرمائے گا جس کے نجی میں رسول اللہ کا درجہ اللہ کے درگاہ میں سب سے زیادہ اعلی و عرفہ اور بلند ہوگا اور آپ کا مقام سب سے عظیم ہوگا جس طرح آپ کی امت عظیم ہے سب سے زیادہ ہے تو یقیناً جو پھر آپ کی شفاعت کے نظر میں گناہ کی بخش کا ذریعہ بنے گا آپ کی شفاعت کے بارے میں تمام مسلمان مؤقی تھے آپ شفات فرمائیں گے قلقہ مند میں ہاں جی جنت حتیٰ مسجد نبوی کے اندر کہ پرانا قدیمی جو حصہ ہے ادھر بازار سونے کی پلیٹ پر سے آئے سونے کی کاشکاری سے لکھا ہوا ہے کہ پیا امن نے فرمایا اتخر تو شفاتی اہل لوائر مین امتی امن لکھا میں نے میرے شفاعت کو میرے امت کے گناہ کے لیے ان گناہ کے لیے جو گناہ نے خبریں کا منتخب ہوا ہے ان کے لیے میں نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہاں یہ حدیث بھی لکھا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں جو شخص کل قیامت میں میری شفیع بننے کا میری شفاعت کرنے کا عقیدہ نہ رکھتا ہو دنیا میں تو اس کو جو ہے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی لہٰذا رسول اللہ اس امت کے شفیع ہونے پر اعتقاد رکھنا بھی یا ہماری ضروریات میں سے ہیں کہ آپ کا اس بات پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ اس امت کے شفیع ہیں آپ شفاعت کرنے والا ہے جس طرح قرآن باقی مختلف باتوں سے جس کو اللہ ایجن دے گا وہ شفاعت فرمائے گا تو یقیناً جو ہے اسن کا سب سے زیادہ حقدار اس کائنات کے اندر ہاں جی آپ ہی کی زاد کرامی ہے کیونکہ آپ ہی اشرف الانبیاء ہیں ہاں جی آپ آف ہی افضل الانبیاء ہیں سید الانبیاء ہیں تمام معلومات میں اللہ کا چن ہوا حسیق انبیاء, انبیاء انبیاء میں سے رسول رسول میں سے ال انبیاء امبیہ الاعظم میں سے بھی آپ چنو ہیں لہذا جو ہے آپ کو یہ مقام حاصل ہوگا لہذا جو ہے قرآن پاک میں بھی آیات موجود تھے آپ کے مقام محمود پر فائز ہونے کا اور اس مقام محمود سے ملاد مقام اشفات ہے ہاں تو اسی کے ہم اللہ تبام میں دعا کرتے ہیں اس دعا کا مقصد جو ہے اسی مقام کو رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تاکہ اس مقام کے نظرے میں ہماری دنیاوی اخروی حاجات جو ہیں اور مشکلات آسان ہو جائیں جب آپ شفی بن جائیں گے تو اللہ آپ کے ہاتھ دعا کو قبول فرمائے گا جو امت کے ہمیں آپ فرماتے ہیں اور اس طرح امت کی مشکلات حل ہوں گے جس طرح حادثہ مبارکہ میں موجود ہے کل قیامت میں انتہائی نفسہ نفسی کا علم ہوگا لوگ جب قبروں سے گے سب پریشان ہو جائیں گے کیا کریں گے کیا کرنا ہے کہتے ہیں سب آدم علیہ السلام کے سامنے تمام امبیا امتیں بہن جمع ہوگا اور آپ جو ہے اول تمام انسانوں کا احباب ہے آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ہمارے مشکلات حل کریں آدم فرمائیں گے میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے ہم جو ہیں نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کیونکہ آپ اللہ کے بیا میں سے نو علیہ السلام سے سب سفارش کریں گے آپ اس کے آج کے مشکلات سے میں نے نوح علیہ السلام گے میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے سب جو آپ فرمائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلی اللہ ہے ان کے پاس جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. ابراہیم کے پاس آتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہاں جی ہم موشق علیم اللہ کے پاس جاتے ہیں موسی علیم اللہ کے پاس جاتے موشا سے فرماتے ہیں آپ آج کے اس مشکل سا میں نہیں جا آپ بھی فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم ایسا روح اللہ کے پاس جاتے ہیں سب ایسا روح اللہ کے پاس آتے ہیں آپ سے التماج کہتے ہیں آج آپ ہمیں اس مشکل چھ جاتا ایسا لے فرماتے ہیں علیہ السلام فرمائیں گے میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے ہم اس کائنات کے سب سے عظیم و حسین افضل الانبیاء سید الانبیاء رحمت العالعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں تو تمام خلق ابلین آخر انبیاء آپ کے درگاہ میں آنگے آپ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے التماج فرمائیں گے تو اس طرح عادث میں آتا ہے پھر آپ سجدے میں جائیں گے اور انتہائی طولانی ایک سزا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوگا یا اللہ کے پیارے حبیب اپنا سر اٹھاؤ اور جس جس کے شفات کا نہ کرو پھر جو ہے آپ سر اٹھائیں گے اور امتوں کو شفحاتوں کی بشارت دیں گے اور آپ شفات فرمائیں گے اور اس دن لوگوں کو عظیم پریشانی سے نجات دلانے میں آپ کا آپ کے مقامی شفاط پر فائز ہونے کے وجہ سے بہت بڑا جو ہے لوگوں کی مشکلات آپ کے برکت سے لوگوں کو اس دن پریشانیوں سے مشکلات سے نجات مل جائے گا. تو اب وہ عظیم ہنسی ہے اور اسی عظیم ہنسی کو اسی مقام شفاعت کے لیے دعا کرتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ آزاد کے بعد تو دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ مربح حض دعود تعمتی وسلات القائمت عاطم محمد ان الوسیلتولفضی التو درج الرفیعہ وب اص مقامم محمود و اطہ و ضون شفاطہ مرحمت گایہ الحم الرحمن الحمہ صلی محمد وال محمد تو اس واقعہ تجمہ اللّہ اللہ ہاں اللّہ ترجمہ بھربر ہو چکا اللّہ اور یہ اللہ ایک میں دعا کے موقع پر اللّہ لبس کثرت سے استعمال ہوتی ہے اللّہ اللہ رب حضاوت ت ہاں جی اذان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیونکہ اذان میں ہاں جی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں نماز جو کہ اللہ نے امتوں پر ہمارے پر فرض فرمایا اس نماز کی طرف وہ نماز جس کو لے اسے اذان کے اندر فرمایا یہ نماز خیر العمل ہے یہ نماز فلاح کا ذریعہ ہے ہاں جی یہ نماز این دعا ہے کے پورا ہونے کا وصلہ اوثر یہ ہے تو لہٰذا یہ آزان اس نماز کی طرف دعوت دینے والا اللہ کے عظیم فرضے کی بجاوری کی طرف دعوت دینے والا ایک ندا ہے ہاں تو لہٰذا رب رب یعنی مالک ہاں رب یعنی ہم مالک ہیں دعوت تامہ دعوت کے کی معنی کیا ہے آتا دعوت, دعوت پکارنا بلانا درخواست کرنا ان معنی میں آتا ہے دعوت کے معنی ندا پکار ہاں ان معنی میں درخواست فرمائش ان مختلف معنی میں آیا ہے تو یہاں پر دعوت تام اس سے ہاں کامل دعوت اس کامل پکار اس کامل ندا تام نے کامل مکمل ہاں جی اے اس دعوت تامہ اس دعوت کاملہ کا رب اور مالک یعنی اس اذان کو چونکہ حکم اللہ نے دیا ہے لہذا اللہ کے لہٰذا اس اذان کے جو ہے اس دعوت کا اس ندا کا مالک بھی اللہ ہے چونکہ اس کا حکم اللہ نے دے دیا ہے لہذا فرما اے اس دعوت تامہ یعنی دعوت کامل اور مکمل دعوت ندا اللہ کی طرف اے اس دعوت تامہ کا رب اور مالک اور وہ صلاط القائم تھی اور اس دعوت اور اس نگا اذان نظر آزان اور اس آزان کے نظر میں اس مکمل دعوت اور ندا کے نظر میں کھڑی ہونے والی نماز کا رب و سلاط القائمہ نماز جو کہ صلاح یہاں جو کھڑی ہو گئی اس دعوت کے نظر میں آزان دیا اس کی نظر میں لوگ مسجدوں میں آتے ہیں جمعہ جماعت جمع قائم کرتے ہیں تو اسی اذان کے نظرے اذان سن کر لوگ آتے ہیں لہٰذا فرمائیں اور اس دعوت تامین اس اذان کے نظریے میں اللہ کے حکم سے دی جانے والی نظر میں کھڑی ہونے والے نماز کا رب اللہ کے ہندو الفاظ سے پکارنے کے بات فرماتے ہیں آتی اے اللہ تو عطا فرما عطایاتی یہاں پر اعت کرنے معنی میں دے دینے کے معنی میں ہے ہاں جی آتایاتی دینا اس معنی میں آیا ہے جس طرح قرآن پاک میں آیت بھی ہے عاتِ ناغذا نعت نا مساکر مان نے ہمیں عطا کرے دے دے ناشتہ دوپہر کا کھانا اس معنی میں تو یہاں پر کیا ہے آتے اللہ عطا کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کرے یعنی ان کو امت کے لیے وسیلہ قرار دے دے وسیلہ کے معنی کیا ہے ذریعہ راستہ یعنی بخشش کا ذریعہ امت کے لئے نجات کا ذریعہ وہ عطا کرے و ہاں اور آپ کو فضلت عطا کریں فضلت کے معنی لغت میں لکھا ہے بلند اخلاق یہ رضیلہ ضد رضیلہ ہے پس اخلاق کے مقابلے میں بلند اخلاق امتیازی وصف و خوبی ہیں جو کسی میں نہ ہو آپ کے اندر ہو آپ کی جس طرح وہ فارسیاں فرماتے ہیں ہاں جی خوشن یو سبتم ایسا ید ویزاداری آنچ خوبان ہمیں دارن تو تنہا داری وہ تمام خوبیاں جو تمام انبیاء علیہ السلام رکھتے ہیں ہاں جی وہ سب آپ میں اکیلا آپ میں سب میں جامع ہیں اسی طرح اشارہ ہے کہ وفضیلت تمام فضیلتیں فضلت یعنی کہیں بلند اخلاق اور امتیازی وصف اور خوبیاں کا مالک ہے تو یا اللہ اپنے نبی کو وہ بلند مقامات بلند اخلاق امتیازی وصف اور درجات وصبۃ فلما اور درجات اور اور بلند درجہ کے معنی شیر رتبہ مقدار کے معنی میں یہاں رتبہ مراد ہے رفیہ رفرف سے رف اٹھانا بلند کرنا یہاں مراد کیا ہے بلند ہے درجہ ترفیہ بلند درجہ طا فرما یعنی اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آپ کا سب سے زیادہ درجہ ہو مقام ہو منزلت ہو ہم ہاں آپ اس پر ہے اور اسی کے لیے تو آپ کرتے ہیں اسی کے اللہ تعالیٰ سے پوری امت جو ہے تو اللہ محمد علیہ السلم کو تو وسیلہ بدنوں کی امت کے نجات کا جو کہ وہی شفات اشارہ ہے اور بلند مرتبہ اور درج ہاں فضیلت عطا فرما تمام ہاں جہیں بلند اخلاق اور امتیازی وصف اور خوبیاں کا آپ کو مالک قرار دے دے اور بلند درج عطا فرما واپس اور پھر آپ کو پہنچا دے اللہ آپ پہنچا دے ہاں مقام محمود مقام منزلت درجہ رتبہ محمود پسندیدہ ہاں وہ لفظ مانا حمید یہ محمود وہ درجہ جس کی حمد ہوئی ہے جس کی تعریف ہوئی ہے لیکن یہ ہم مقام محمود سے مولات مفسرین نے لکھا ہے, ہے. رسول اللہ کے مقام شفا تھے جس اللہ قرآن اللہ فرمائے و لوٹی کا ربرزہ اے حبیب ہم آپ کو وہ کچھ دے دیں گے کہ آپ ضرور راضی ہو جائیں گے ہاں اے میں نے فرمایا ہے اس سے مولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام شفاعت ہے قرآن میں بھی آپ سے فرمایا فتح حج بلی نافلطََ اصب اص کا رب کا مقام محمودہ اے میرے حبیب آپ نماز ہے تحجد کو ہاں جی آپ اپنے لیے فرض کے طور پر اضافی ایک فیصل کے طور پر آپ اس کو پڑھتے رہیں کہ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر پہنچائے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا تو رسول اللہ کا مقام محمود پر فائز ہونا مقام یہ پسندیدہ مقام آپ کے وہی شفاعت کا مقام ہے جو کل قیام میں امتوں کو حاصل ہوگا امت محمدی کو خاص طور پر تو اے اللہ اپنے نبی کو اس مقام محمود اور مقام شفاعت پہ پہنچا دے اللہ ہو جس کا تو نے قرآن پاک میں وادہ فرمائے قرآن باب میں وہی دعا میں میں کہ ولا سو حجوتی کا رب فتح میں ہم آپ کو وہ کچھ دے دیں گے جس پہ آپ راضی ہو جائیں ہم علمان تفصیل کا اعمہ کے عزیز میں کہ اس سے ملاد مقام شفاعت دے اور دوسرے آدمی تو صاف آیا کہ اصا ایب اس کا رب کا مقام محمودہ ہاں جی وہاں لََ فرما آپ کے رب آپ کو مقام محمود تر پہنچائے گا تو وعدہ ہوا تھا تو اسی کی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پیارے نبی کو اس مقام محمود کا جس کا تو نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے اسی پر آپ کو پہنچا دے ورز و نا یہ مقام محمود سے ہمارا تھا اس نے یہاں اسی شفاعت کا پھر دعا کریں ورز نہ اور اے اللہ ہم سب کو نصیف اور محاف کی شفات ہے شفاعت ہو بے رحمت غیا رحم الرحمت اے اللہ ہم نے یہ جو دعائیں تج سے کی ہیں ہاں جی رسول اللہ کیا ہمیں کہ آپ کو بلندہ جاتا عطا ہوما عطا فرما فضلت عطا فرما اور آپ کو مقام محمد پر پہنچا دیں اور ہمیں شفاد سے فرما یہ جو دعائیں اللہ ہم نے تجھ سے مانگا ہے ہاں جی اس کا ہمارے اوپر ہمارا تیرے اوپر کوئی احسان کوئی ہماری کوئی ایسی عظیم نیکی کے مزلے میں ہم نہیں مارے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے خالی خاتے اللہ یہ کچھ ہم ہیں وہ بے رحمت کے یارمرحم تیرے رحمت کا واسطہ اللہ تیرے رحمت برکت سے اور تیرے رحمت کا واسطہ یارحم رحمین ارحم رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحمین رحم کرنے والے ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا بے رحمت یعنی تیرے رحمت کا واسطہ ہاں جس بندوں پر تیرے جو شفقتیں ہیں عنایتیں ہیں اللہ سے خفی جانے اس کا واسطہ یہ اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما اللہ صلی اللہ محمد وال محمد تو یہ مختصر دعا ہے جس میں رسول اللہ کے اس مقام شفاعت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اس کا اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا اور ساتھ ہی خود کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کو جب اللہ تعالیٰ اس مقام محمود پہ پہنچا دیں گے تو ہم گناہ حرم کو بھی آپ کی شفاتۂ نصیب ہرما تو میرے دعاوی پر وجہ عالم ہم سب سے پوری امت اسلامی سے جو اس دعا ہمیں پڑھتے رہتے ہیں اور مسلمان ہم سب سے دعا کو قبول ہوما اور اپنے پیارے نبی افضل الامبیا سید الامبیا کو یہ عظیم مقام اور ادباتہ فرما اور ہم سب جو آپ کے گناہ گار امتی ہیں ہمیں آپ کے آپ کے آل پاکے شہادن سے فرما آمین نارم